اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار <تصفيق> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> تركت فيكم امرين لن تضلوا ما انت تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي معزز حاضرين يا ہمارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چار عمرے کیے اور ایک حج کیا اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے اس حج میں آپ نے مختلف مواقع پر اور مختلف جگہوں پر چار خطبے دیے ایک خطبہ آپ نے عرفات کے میدان میں دیا جس وہ خطبہ بڑا ہی جامع بلیغ اور بڑا ہی عظیم خطبہ ہے آج کے اس خطب جمعہ میں میں اسی خطبے کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے اور اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ نے جو خطبہ دیا تھا کتنا عظیم اور بلی خطبہ تھا یہ خطبہ حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے کچھ اس کے حصے صحیح بخاری میں کچھ صحیح مسلم میں تو کچھ سنن میں تو کچھ مسانید میں کچھ حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر لیکن جس طریقے پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کسی بھی حدیث کی ایک کتاب کے اندر اس طریقے سے پورا خطبہ ایک ساتھ نہیں ہے مختلف حدیثوں میں مختلف صاحب کرام نے اس کو بیان کیا ہے اور علماء نے اس کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا ہے اسی کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اگر ان الفاظ کے ساتھ کسی ایک حدیث اور ایک راوی کے تحت آپ ڈھونڈیں گے تو یہ خطبہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن مختلف کتابوں کے اندر مختلف حدیث کے اندر مختلف صحابہ سے جو خطبہ مروی ہے ان کو علماء نے محدثین نے اکٹھا کیا اور یہ ساری باتیں گویا کہ آپ نے اس خطبے کے اندر بیان فرمائی آپ نے سب سے پہلے خطبۃ الحاجہ پڑھا جو آپ کی اس مسجد میں ہر جمعہ کے دن خطبہ دینے سے پہلے پڑھا جاتا ہے آپ اسے نکاح سے پہلے خطبے سے پہلے کوئی بھی دینی گفتگو کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے آپ نے وہ خطبہ پڑھا اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو جامع اور پر اثر نصیحت فرمائی آپ نے فرمایا واسطی فی نیلا ادر بادہ دماغ ربکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا على هلبلق اللهم اشهد فمن كانت عنده امانة فليودها الى من اتمنه عليها يا ايها الناس ان ربا الجاهلية موضوع وان اول ربا ابداو به ربا على الباس بن عبد المطلب وان دماء الجاهلية موضوعه وان اول دم ابداو به دماء عامر بن بربيع بن الحارث وان مآثر الجاهلية موضوعة غير وغير السدانة والسقايا والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصى والحجر وفيه مئة بئير فمن زاد فوى من أهل الجاهلية أيها الناس إن الشيطان قد يأيس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي أن يتاع فيما سوى ذلك مما تهقرون من أعمالكم فحذروه على دينكم أيها الناس من النسي زيادة في الكفر وإن الزمان قد استدار كهيته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متواليات وواحد فرد ألا هل بلغت واللهما فساد أيها الناس إنا لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن هق الله يوطي أن فرشكم غيركم ولا يدخلن أحدا تكرهونه في بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأتين بفاهشة فإذا فعلنا ذلك فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المذاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهينا وأتى عليكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإنما النساء عمان عندكم لا يملكنا لأنفسهن شيئا أخذتموهن بمعنة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستغصوا بهن خيرا ألا هل بلق اللهم فشهد أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لإمري مسلم ما لأخيه إلا عن طيب نفسي منه ألا هل بلغت اللهم فساد اللهم يا أيها الناس فلا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعدكم رقاب بعد قد تركت فيكم ما إن به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله وسنة نبيكم أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارس نصيبه من الميراث ولا تجوذوا لوارس وصية ولا تجود ولا تجوذ وصية في أكثر من السلس الولد للفراش وللآهر الحجر من ادعى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا اکبر اللہ منصرفن اللہ وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معذد حاضرین جمعہ یہ خطبہ تھا جسے آپ نے حجت الوداع میں عرفات, کی عرفات کے میدان میں کم بیش ایک لاکھ بیس ہزار حجاج کرام کے سامنے آپ نے پیش فرمایا تھا اس خطبے میں آپ نے کتاب اللہ اور سنت اپنی سنت پر اعتصام اور مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کی توحید کی وصیت کی اور اس طریقے سے جاہلیت کی کچھ چیزوں کا ذکر کیا اور اس طریقے سے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا عورتوں کے حقوق بیان کیے کمزوروں اور دستوں اور جو مظلوم لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی بات کی اور ایک جامع اور ایک ایسا اور ایک ایسی بات آپ نے پیش کی کہ ساری انسانیت سارے لوگ حضرت آدم سے ہیں اور آدم کو اللہ ہربلامین نے مٹی سے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی معیار ہے تو تقوا ہے دین داری ہے حسب و نصب یا خاندان یہ ساری چیزیں معیار کا ذریعہ نہیں ہیں اور اس طریقے سے اور کچھ باتیں بیان کی میں اس کا مخت... خط... اس کا ترجمہ ہر فن بحر فن آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں ہمارے نبی نے فرمایا اے لوگوں اے اللہ کے بندوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوا کی وصیت کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر ابھارتا ہوں اور اس چیز سے اپنے گفتگو کی شروعات کرتا ہوں جو خیر ہی خیر ہے اے لوگوں سے کو سنو میں تمہارے سامنے کھول کر کے ساری باتیں بیان کر رہا ہوں ممکن ہے مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ سال کے بعد اس مقام پر میری تم سے ملاقات نہ ہو اے لوگوں تمہارے مال تمہاری عزتیں تمہارے خون ایک دوسرے پر ایسی اس وقت خرام ہیں جب تک کہ تم پر رب سے ملاقات نہ کر لو جیسے یہ حرمت والا دن ہے حرمت والا مہینہ ہے حرمت والا شہر ہے کیا لوگو میں نے تم تک بھاری باتیں نہیں پہنچا دی اللہ تعالیٰ تو گواہ ہو جا اور جس آدمی کے پاس کوئی بھی امانت ہے اس امانت والے کے پاس اس کو واپس کر دے اور پھر معدمی نے فرمایا یہ لوگوں جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلا سود جو مجھے جو میں ختم کر رہا ہوں جس کے ذریعہ سے شروعات کر رہا ہوں وہ عباس بے کا, خو... کا سود ہے اور جاہلیت کے سارے خون معاف کر دیے گئے ختم کر دیے گئے ہیں اور سب سے پہلا خون جسے میں ختم کرتا ہوں معاف کرتا ہوں عامر بن رویہ بن ہارث کا خون ہے اور جاہلیت کے سارے اعمال ختم کر دیے گئے ہیں سوائے سیدانہ اور سکھایا کے یعنی بیت اللہ میں جو بیت اللہ کی دربانی کی جاتی ہے اور حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا زمانۂ جاہلیت سے ان چیزوں کو چھوڑ کر کے جاہلیت کی ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے اور قصاص اور جان بوجھ کر کے قتل کرنے میں قصاص ہے اور جو جان بوجھ کر کے نہیں بلکہ جان بوجھ کے مشابه کسی کو قتل کرے گا لاٹھی سے یا پتھر سے تو اس کے اندر سو بیر ہے یعنی سو اونٹ ہے اور اس کے اندر قصاص نہیں ہے اور جو اس سے زیادہ کرے گا وہ جاہلیت والوں میں سے شمار کیا جائے گا اے لوگوں شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری زمین پر اس کی عبادت کی جائے لیکن وہ اس بات سے راضی ہو گیا ہے کہ عبادت کے علاوہ اور چیزوں سے اس کی اطاعت کی جائے ان اعمال کے ذریعے سے جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو لہذا اپنے دین میں اپنے دین پر اپنے دین میں اس سے ڈرو اور اپنے دین پر قائم رہو اے لوگوں نسی کفر کے اندر جاتی ہے اور نشی یہ ایک مہین جو حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے کو حلال کر دینا اور جو حلال مہینہ اس مہینے کو حرام کر دینا اور مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ زمانے جاہلیت کی عادت تھی تو نبی نے فرمایا کفر کے اندر جاتی ہے کیونکہ اس سے مہینوں کی وہ ترتیب جو اللہ رب العامین رکھی ہے وہ ترتیب باقی نہیں رہ جاتی تھی حرمت والے جو مہینے ہیں وہی رہیں گے اور جو حلال مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے نہیں ہو سکتے تمہاربی نے فرمایا یہ کفر کے اندر جاتی ہے اور زمانہ گھوم پھر کر کے اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق فرمائی تھی اور مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب اللہ کے اندر بارہ مہینے ہیں اسی دن سے جس جی دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں تعظیم و ادب والے ہیں تین مہینے تو لگاتار آتے ہیں اور وہ اور محرم کا مہینہ ہے اور ایک مہینہ اک اکیلا آتا ہے اور رجب کا مہینہ ہے اے لوگوں کیا میں نے نہیں بتا دیا اے اللہ تو اس بات پر گواہ ہو جا پھر ہمارے بھی نے فرمایا اے لوگوں تمہاری عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں اور تمہارے بھی تمہاری عورتوں پر حقوق ہیں اور تمہارے حقوق عورتوں کے اوپر یہ بھی ہیں کہ وہ اپنے تمہارے بستروں پر تمہارے علاوہ کسی کو نہ بیٹھائیں اور تمہارے گھروں کے اندر تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو داخل نہ کریں اور وہ فائشہ اور جنا نہ کریں اگر وہ ایسا کریں گی تو اللہ رب العمی نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو اور ان کو مار مارو لیکن ایسی مار نہ ہو جو بہت زیادہ تکلیف دے ہو اور اگر وہ رک جائیں اور تمہاری اطاعت کریں تمہاری باتوں کو مار لیں تو تمہارے اوپر ان کا ناؤنختہ اور ان کا کپڑا بھلائی کے ساتھ فرد ہو جاتا ہے اور عورتیں تمہارے نزدیک قیدی ہیں اللہ کی طرف سے مانتے ہیں اور وہ اپنے نفس کی مالک نہیں ہوتی تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت سے لیا ہے اور ان کی شرم کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے حلال کیا ہے لہذا عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ صوبہ خیرا اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو خیر اور بھلائی کی وصیت کرو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اے لوگوں کیا میں نے تم تک پوری بات نہیں پہنچا دی اے اللہ رب العالمین تو گوا رہا اس بات کے اوپر پھر ہمارے بھی نے فرمایا لوگو تمام مومن تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور کسی مومن کے لیے کی اپنے کسی بھائی کا مال حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی خوشدری سے نہ دے دے اے لوگوں کیا میں نے تم تک بات نہیں پہنچا دی اللہ اربامن تو گوارہ اے لوگوں میرے بعد کافروں کا عمل نہ کرنا کہ تم ایک دوسرے کی گردنوں کو مارنا شروع کر دو اپس میں قطال اور جنگ و جدال شروع کر دو یہ ایک مسلمان کا خون ایک مسلمان کی گردن تمہارے اوپر حرام ہے اور میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اگر تم مضبوطی سے ان کے اوپر عمل پیرا ہوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری تمہارے نبی کی سنت ہے اے لوگ تمہارا رب ایک ہے تمہارے باپ ایک ہیں تم تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور تم میں سب زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہزگار ہے کسی عربی کو کسی اجمی پر کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اگر فضیلت تقوا کی بنا پر ہے کیونکہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں سب اللہ تعالی کے مخلوق ہیں سب کو اللہ نے ہرتے آدم سے پیدا کیا ہے لہذا اللہ تعالی کے ہاں نصب رامے کی بنا پر کوئی فوقیت نہیں ملتی اگر ملتی ہے تقوا دینداری اور پرہیزگاری کی بنا پر پھر ہمارے بین فرمائے لوگوں اللہ ہر بلامین نے ہر وارث کے حصے کو میراث کے اندر تقسیم کر دیا بیان کر دیا ہے لہذا کسی وارث کے لیے وسیعت جائز نہیں ہے اور کسی بھی آدمی کے لیے جو وارث نہ ہو اس کے لیے تین تہائی مال سے زیادہ وسیعت کرنا بھی جائز نہیں ہے تین تہائی مال سے زیادہ وسیعت کرنا ایسے شخص کے لیے جو وارث نہ ہو وارث کے لیے تو وسیعت جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تمام ورثہ کا حق بیان کر دیا ہے حدیثوں کے اندر بیان کر دیا گیا ہے لہذا اسی بنیاد پر سب کے حقوق دیے جائیں گے سب کا حق دیا جائے گا سب کا حصہ دیا جائے گا اس کے اندر کمی بیشی نہیں کی جائے گی لیکن اگر کوئی وارث نہیں ہے غیر وارث ہے اور آدمی انہیں کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنے مال میں سے ایک تہائی سے زیادہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے مال کی زیادہ وارث اس کے ورثہ ہیں جن کا اللہ حرب الامن حق کتاب اللہ کے اندر بیان کیا ہے تو مانوی فرماتے ہیں کہ ایک تہائی مال سے زیادہ کسی کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے اور لڑکے کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی جہاں اس کی پیدائش ہوگی اور زانی کے لیے حجر ہے پتھر ہے اس کو رجم کر دیا جائے گا اور اس بستر پر جہاں بچہ پیدا ہوگا اس کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی جو اس بستر کا مالک ہے جو اس کا شوہر ہے اس کی عورت کا اس کی طرف نسبت کی جائے گی اور جو زانی ہوگا اس زانی کو پتھر لگائے جائیں گے اور اسے رجم کر دیا جائے گا کیونکہ اس میں بچے کا کوئی جرم نہیں ہے جرم جس کا ہے اسے رجم کر دیا جائے گا اور بچے کو مقام دیا جائے گا لہٰذا اس بستر کا جو بستر کا جو مالک ہے اس مالک کی طرف اس بچے کی نسبت کر دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کس کا باپ یہی ہے اور زانی کو پتھر لگائے جائیں گے پھر ہمان بھی نے فرمایا منی دال وغیرہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا دعوی کرے کہ میرا باپ فلاں ہے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر چیز آئج ہے لوگ پاسپورٹ بنوانے کے لیے یا اس طریقے سے اور کسی کام کے لیے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی نسبت کر دیتے ہیں یا اس طریقے سے اگر کسی کی اولاد نہیں ہے اور وہ اولاد کسی سے لیتا ہے تو اپنی نسبت کر دیتا ہے اور اس بیٹے کو یا اس لڑکی کو اپنا نام دے دیتا ہے اور جو اس کے حقیقی والد ہے اس کے والد کا نام ختم کر دیا جاتا ہے برتھ سارٹیفکیٹ میں پاسپورٹ میں شناختی کارڈ میں اور جتنے بھی کارڈ پیپرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان تمام چیزوں کے اندر باپ کا شری نام ہدف کر دیا جاتا ہے اور اس کی نسبت جو اس نے گود میں لیا ہے اس کی طرف کر دی جاتی ہے یہ حرام ہے میرے بھائیوں یہ منکر ہے یہ قتم ایسا کرنا جائز نہیں ہے آپ کسی اور لڑکے کو یا کسی بھی آدمی بچے کو آپ پال سکتے ہیں اس کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں لیکن اس کی نسبت اپنی طرف کرنا باپ اور ماں کو چھوڑ کر کے یہ قتم جائز نہیں ہے یہ شریعت کے اندر حرام ہے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو اس کی اولاد و والدین کے بارے میں اطلاع نہیں دی جاتی ہے یہ بھی جائز نہیں حرام ہے شریعت کے اندر کیونکہ یہ بیٹا اپنے اس باپ کا جو حقیقی باپ ہے اس کا وارث ہے اور جس نے اس کی تربیت کی اس کا وارث نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال اسے وصیت کر سکتا ہے اس سے زیادہ کی وصیت کرنا اس کے لیے قطم جائز نہیں ہے اور پھر سلا رحمی کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ حقیقی والدین جو اس کے ہیں اگر اس کو نہیں بتایا جائے گا اپنے والدین کا اپنی بہنوں کا اپنے, بہنوں کا, اپنے بھائیوں کا حق کیسے ادا گا اور کس طریقے سے ان کے حقوق ادا کرے گا شلہ رحمی جو فرض ہے شلہ رحمی کس طریقے سے کرے گا اس لیے ان کو چھپا کر کے رکھنا اور حقیقی والدین کے بارے میں نہ بتانا یہ سنگین جرم ہے میرے بھائیوں اس لیے امام نے فرمایا من ادال غیر اب جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے تو ایسی صورت میں او تولا غیر اموالی یا جس نے کسی غلام کو आजाद کیا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف اس نے اپنی بلا کی نسبت کر دی زمان جہریت کے اندر یہ ہوتا تھا غلام ہوتے تھے اور غلاموں کو آزاد کر دیا تھا تو جو آزاد کرتا تھا اس کی طرف اس کی نسبت ہونی چاہیے اس کے علاوہ کسی اور نسبت کرنا حرام تھا تمہارے بھی نے فرمایا اگر کسی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا دعویٰ کیا کسی اور کی طرف آپ نسبت کی یا اس طریقے سے جس نے غلام کو آزاد کیا اس کی طرف نسبت کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف اس نسبت کر لی اللہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے فرشتوں کی لانت ہوتی ہے لوگوں کی تمام لوگوں کی لانت ہوتی ہے لا عدلہ اللہ رب الفلامین نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کرے گا اور نہ یہ اللہ ابلامین سے کسی چیز کو قبول کرے گا پھر اس پر اپنی بات آپ نے ختم کر دی یہ خود تھا میرے بھائیو جو آپ نے ارفا کے میدان میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ایک عالمی منصور آپ نے دیا ہے جس میں غریبوں کا یتیموں کا دستوں کا کے حقوق بیان کیے گئے عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ایک سلمان کی خون کو دوسرے کے اوپر حرام کر دیا گیا اس کی عزت کو اس کے مال کو حرام قرار دے دیا گیا اور اس طریقے جاہلیت کی تمام چیزوں کو آپ نے اپنے پاؤں کی طرح لوٹ دیا چاہے وہ سود ہو چاہے زمانے جاہلیت کا خون ہو یا اس طریقے کتنی بھی چیزیں ہوں تمام چیزوں کو سدانا اور اس طریقے سے دو چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ نے تمام چیزوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاہلیت کا دور ختم ہو گیا ہے یہ اسلام ہے اللہ ابامین کی تعلیمات ہیں نبی کی تعلیمات ہیں کا دور ہے جلیتوں کا دور ختم ہو چکا ہے اس لیے آپ نے تمام چیزوں کو اپنے قدم کے تلے روپ ڈالا اور اس لیے تمام چیزوں کو ختم کر دیا تو یہ تمام باتیں آپ نے اپنے اس خطبے کے اندر میرے بھائی کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق سنائے اللہ ہر ہمیں اس خطبے پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس طریقے سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان تمام باتوں پر اللہ برہم تو عمل کرنے کی توفیق دے آمین بارک اللہ القديم وانا فعني بلا ذاك الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بروف الرحيم